سبحان اللہ الحمد للہ منباد میشا سبحان اللہ دوسلام علا عباد النبین صطف خص خوص ام سید المحا بسم اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا حوله إنه هو السميع البسقين سبحان الله آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم اللمين منوس ملو السلام علیکم آمین آمین آمین سب دوست سب مبارک معراج سید امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور معراج اولیاء سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس قبل, قبل, قبل ایک نمی نظم سبحان اللہ سبحان اللہ حق لاپاخ مدد توفیق بنا من دی ایک بہترین سبق ضروری ہدایت گورنر سماج سنو Ha, ha, ha, ha. اے سبحان اللہ حکے سبحان اللہ او سنو ا شان بھی کریں رب کے آگے مل کے فا بھی ارے جو ہوتا ہے شیری نقل, وال <تصفح> <تصفح> نقل والے ہونے میں بتا اللہ نقل والے عقل چل بسے فصل والے آئے، ہل چل بسے ارے گلستا نہیں پرچان پر چار پر جی نفر چادر جی فقت بھی کو چار سنسی ہے فدی کو چاہے اے امداد ہے ان کا عرش فقط دی کو چاہے کوئی نہ تدبیر کوئی تدبیر کوئی نہ نہ کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس اللہ جو مذہب ملا اللہ ہے سلف سے تمہیں کو اللہ نظرتا نہیں اللہ ہے کہیں بھی کسی دل میرا نہ دل میرا نہ منہ زبانی سنو آؤ لوگ ادھر دیکھتے جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے تیرا مگر شور ہر سو مگر شور ہر سو سویرا سوے سو سو سو سو سو سو شارا سمجھ لیا okay. جھر دیکھتے ہیں ادھر ہے میرا مگر شور ہر سو سویرہ سویرہ نو کیوں کھو گئے ری ہمارا مشہور حق شریل ہمارا مشہور عید باقی سبھی کچھ سمجھو ہے میرا جی سید والے اور میرا جی نے فرمایا ہے. چار حصہ مرحلے تقسیم ہوتا ہے. اللہ. پہلا مرحلہ مسجد حرام شریف تک مبارک مسجد اقساس شریفرت اس کا ذکر, شریف. شریف ذکر شریف سورہ نجم دیا پہلیا جاتا ہے نزل <tones> چاہے روحت جبریل قرار دیا جائے چاہے رویت رب جلیل قرار دیا جائے دونوں صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا وہ یقیناً قرآن سبحان اللہ. مرحلہ یہ حادثی سے مبارکہ شاید صریف اقلام دا مطلب او آواز اکلام کلما ہو گیا ان آواز نو لئے سلا سلام نے فرمائش شریف الاقلام میں تحریف دی یعنی اتنا عروج نو چلے گئے یہ تیسرا مرحلہ چوتھا مرحلہ شریف اکلام تو اگر سے ساڑی نظر جہادی سے نظر نے محققین محدثین نے اس مذہب سنت داخل فرمایا جانا یہ بھی مذہب سنت داخل ہے بہت بڑے امام محدث ابن اللہ، رسالہ تعریر فرمایا، اپنے, اپ اپنے مبارک رسالہ شریف چل لکھی باہر صورت چار حصے مرلے ہیں بے شک یہ پہلی گل میرا شریف حوالے دوسری گل یہ میراج سب امبیا نو سارے نبیا نو میراج لیکن یا روحانی ہے یا جسمانی مثالی ہے جسمانی سبحان اللہ جسمانی عینی کا مطلب یہ روح شریف جس جسم مبارک اللہ نے بنائی ہے جس جسم مبارک جسم داخل فرمائی یہ ہے جسمانی ورنہ دیگر پیالہ مسلم مدرت یوسف علیہ السلام تمام پیغمبر چند پیغمبر اللہ تعالی نے آسمان تروج بخشیا وہ جسمانی مثالی عینی نہیں اگر جسمانی عینی نبیان بچوں نو ہویا ہے تو عقیدے دے مطابق حضرت علیہ السلام نو لیکن مگر پہلے آسمان تک مالک یعنی آ پہلے آسمان یعنی اسی جسم شریف مثالی جسم خواب خواب سلام کی جنہ خوش نصیب شکل شکل سرکار دی ہی زیارت ہے <تصفح> لیکن سوال آپ شریف ہے یعنی روح شریف جہی مرضی مثال آ جا نظر آ جا یہ مثالی صوفیاء نے اور جہان اور مسلا شاہ مقیم دے اللہ دے فقیر مشہور نے شاہ مقیم رحمہ اللہ جان دے جاند شاہ مقیم بہت بڑے بلی ہوئے نے. آپ نو ایک شخص نے آن کے ارد کی درویش عابد عبادت گزارے عجیب گل لیا. اپنی بیویا کوجری سے عبادت بھی کر رہا ہوں آپ نے فرمایا بے لو الارے دیا کرامتا انکار نہ کرایا کرو بندہ محروم ہو جرخت اپنے مسالے مثالی روح شریف نے شکلداری مردی رنگ مثالی جسماج سب نبیا نیا روحانی سارے نبیا نو عینی اور, جسمانی صرف السید خاص ہے سبحان اللہ اور قربان جانا آپ خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بلا حجاب و بقائے اپنا دیدار کا مقام کہ حضرت سلی ملا سلام نہ اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ اپنا دیدار بخش ہے. اگر ہوئی کی؟ سوال کیتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا لانترانی. لہذا یہ سمجھا گیا کہ نہیں جی دیدار ہوئے ہی نہیں نہ ہوش قائم نہیں ہوئی لکھا اور جد قرآن کی آیت غور لکھیا ہے تو مینو وہ حق لگا دیکھو غور فرماؤ قرآن جنابِ قلیم اللہ علیہ السلام عرض کردنے رب اپنی جتنا بابا فرید ملفوظات لکھتا بھی فرما اللہ <سلام> سوال سونا ٹال نتیجہ نکلے قربان جا محضر سید راب سر سولہ اللہ نے فرمایا لر نالے فرمایا اللہ نے کیوں فرمایا پہ ولا لیکن پہلا خیال اٹھ لے جلو اللہ تعالی نے فرمایا انکار ہو گیا مت کوئی سمجھے انکار سی نا اساں نال دس دندیاں کہ اے مشروط رکھیا گیا اساں شرط نال پیا کھنے ہیں اگر او شرط پوری ہو گئی تے پھر ویکھ لینا ہے سبحان ہے رسالہ ہے نعت ہے آپ نے فرمایا. آل اللہ تعالی نے فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ مینو یقین ویخ لینا یہ <تبض Group> مطلب یہ نہیں کہ پھر دیر تو بعد ویکنا سو فرطارا یقین پہاڑ فرما اگر پہاڑ ٹکیا رہا تو مطلب انکار نے اگر پہاڑ ٹک گیا کی مطلب نہیں سکے توں فرمایا ستی گیا اپنی تھانے ہلیا نہ کیسا بھی پہاڑا رے را گیا حضرت موسا بے ہوش ہوئے سجنا میرا کہ حضرت موسا کلیم نے رب ظاہر فرمائی ہے پہاڑ نہیں سکیا ذرہ ذرہ ہو گیا حضرت موسا اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے انہوں کا بے ہوش ہونا کس کا کدرت نہیں ہوئی وما توہ نہ اونوں چھڈ کے سن گئے ہوں حبیب خدا <سؤال> تو ما زاغل بصر وما <سؤال> تغاظبت ربی و ڈکٹ کی بن کے میں کھڑے رہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما كلم الق <سؤال> <سؤال> <سؤال> اللہ فرما اصا پہاڑا نویز بنا پانی کھڑیے بیڑی واگو میخا لائی لنگر سلا ز ہو گیا ہوں اندازہ لگا اللہ طاقت کا جہا لیکن رکھا نہیں کیڑی شہ نے اس نو نچایا جیڑی تجن پہاڑ نظر پہ کر دی سبحان اللہ آپ دا جسم نو دسو جسم شریف وچ ایڈا زور والا حصہ سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دسو کیڑا ایڈا زور والا جن نے مجمہ بیٹا کرو فو جسم شریف کاملے جسم دا حصہ ایک پتھر نہ ٹوٹ جاس پورا پہاڑ ورا ورا ہو گیا اتنے بڑے زوردار جنوبے پچا گئی جسم کے بےہوش ہوگی دسو کہ جن پچایا کوئی نے دلو نہیں وہ نبی لوہ کہ انسان فکیر نظر اسے دل سے رہتی ہے رب جنو توجو نہیں فرمائی حضور نے کسی سائنسدان نے میںچی ماری کشن اس کچنا والی ساری خدائی لیکن سکل نہیں آخ باہر بندیا گیڑ کے بندی تھلے رکھ لی ویخیا اللہ پیارے ویخ جہے کمزور ہوتے ہیں لکھان کے اپنے بن گیا <tanf earth> <have> بشرح لي صدري سبحان الله سبحان الله سبحان الله اوبشرح لي صدري او پروردگار میرا سینہ کھول سینہ کھول سینہ کھول کھول کھول ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦਾ 2 ਬੇਠੋਵੇ ਉਹਦਾ 3 ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੇ ਦਾ 3 ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ 4 ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸੁਬਾਨ ਦੱਲੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸੁਬਾਨ ਸੁਬਾਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨ ਇੱਕ ਵਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਖਾਈ ਖਾਈ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਸੇ سخی سلطان بہو بولیا اللہ ہو سکتا شیر سنیا ہوئے پر سمجھ گئے اج ہی سنو گے آ فرمان دل تری کرن تے بچی खुदाई وہ کھل جائے سبحان اللہ کہ کجایا نہ دے سر زبان دی ایک لکنا تے سونے نہیں سی کھلنے سبحان اللہ بے شک فرق وے کلیمات ذکر دے نے اے پروردگار میرا سینہ کھول دے جان دے سانے سینہ کھول دے سبحان اللہ تے تائیں اسی دیگے. قربان جا جاری اپنا نوی نف فکیر والا <سؤال> منقطع تیر بچے گا فکیر جزوش ہو گیا کل دیکھا تو کائم رہا وہ جز, جز میں سونے نبی نے فرمایا میں اپنے پیاسف آئے اللہ نے حسن کا حصہ عطا فرمایا سائے ترے ترے تصر دیا بی بی شری بندیا بندیا اتیا ہو جانا بیویاں بندیاں ہو جانا اے فطرت قربان جا جاوا جب خدا بات سوچی سوچی او ایتھے کمال ایتھے کی کمال گھنے میں جد ہے ہوش ہو گیا ہاتھ کٹے گئے ہوش میں ٹکا نہیں ہوئے پتا لگے بیویاں حق بی بی نہیں ہویاں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی عاشق توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جمال جلال جمال نا جلال غالبیاں اگر جلال غالب ہوتے سکے <سؤال> <سؤال> <سؤال> لیکن فرق نہیں آر ہائے سبحان اللہ لیکن لیکن لیکن لیکن مطلب اپنی روح شریف نئے جدو دنیا تو نبی ہر پاسو خود ایک سنا اقبال, اقبال فرما نے فرمایا خوب بائی لیا مین دنیا کم تمہاری دنیا سے مجھے محبوب بنا دی گئی چلا دنیا جی دنیا. دنیا. دنیا. دنیا. دنیا. دنیا. دنیا. دنیا. لیکن میں دنیا میری ہے روے وچ ہائے سبحان اللہ لیکن دل اینا کہ کٹ لویں تے پھر زمین تے بیٹھے تینوں بھی معراج ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی ایک بڑے تگڑے امام گولے شیخ یوسف بن اسماعیل نبوانی رحمۃ اللہ علیہ کا گل دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا، فرمایا، اگر میں کسے نو خلیل بنا بیلی بنا یار بنا دوست بنا میں سدیق نار بنا خلیل بنا یہ مطلب ادھر آشا نے پوچھا ہلور سب تیار ہے سجاس پیار میں یہ گل کتنے ادھر پیارے کہ مطلب ہی نہیں پہ آئے یار کوئی نہیں آخیے محبوب کوئی نہیں ادھر ہائی نہیں یہ بنیا ادھر آدی سارے شہر جبانی نے لکھے بیان کردان آپ لکھ ل آخلا پیار دل دلتے ان گلبات بے بے، میرے دل کسی ہوئی <environments> <rivalry> <demiş> ہے، اللہ نے چھوٹی چھوٹی. دے میرے شو کسی کی تھانے پوتر جدو چان اس رات سجدہ رہے بنی رہ یق گام ہے عرش ہمت بندے ہلانا ہوئے پہل ہو پہ سورج اقبال دا شیر سنایا ہو سورج سنا اللہ تعالی چولہ MBC 뉴스 박진주입니다.